وإذا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ حُرَّةً فَنَفَقَتُهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ يُبَاعُ فِيهَا وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتًا فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَعَهُ مَنْزِلًا فَعَلَيْهِ النَّفَقَةً وَإِنْ لَمْ يُبَوِّئْهَا فَلَا نَفَقَتَ لَهَا عليه فقط اولا دسیغاري على الأبي لا یو شار کو غ في نفقت أحد کا ما لا یو شار کو غ في ن فقطې ز جې أحد وذاته ایک غلام تھا اس نے اپنے آقا کی اجازت سے ایک آزاد عورت سے نکاح کر لیا بھائی آزاد عورت سے نکاح کر لیا اب آپ جانتے ہیں کہ بیوی کا نفاقہ خامن پر آتا ہے تو یہاں پر بھی غلام پر اس کی بیوی کا نفاقہ آئے گا بھائی اس کا نفاقہ آئے گا تو کہتے ہیں یہ جو اس کی آزاد بیوی ہے اس کا نفقا اس پر دین ہے اور اس دین کے سلسلے میں اس کو بیچا جائے گا اور اس کے ذریعے کیا کیا جائے گا نفقے کی نفقے کو ادا کیا جائے گا اگر پھر دوسرا نفق پھر نفاقہ آیا اس پر پھر اس کو آگے بیچا جائے گا پھر اگر تیسری مرتبہ پھر نفاقہ آیا پھر اس کو کیا کیا جائے گا بیچا جائے گا تو نفاقہ یہ واحد دین ہے جس میں غلام کو بار بار آگے بیچ کر بیچا جائے گا اور اس دین کی ادائیگی کی جائے گی بھائی اور اگر اس کا آقاد دے دیتا ہے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی والا پھر تو آگے بیچنے کی ضرورت ہی نہیں بھائی تو کہتے ہیں وہ عزا تضابن اور جب نکاح کر لیا غلام نے کسی آزاد عورت کے ساتھ قطحا تین ہی تو اس عورت کا نفقہ اس شخص اس غلام پر دین ہے یو باف اس کو بیچا جائے گا اس نفقے کے اندر بھئی آپ کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ بھائی جب غلام کو بیچا جائے گا اور اس کے ذریعے نفقے کی ادائیگی ہوگی تو آقا کا تو نقصان ہوا بھائی اس کے ہاتھ سے غلام نکل گیا اور جتنی سمن جتنے سمن وصول ہوئے تھے وہ کہاں خرچ ہو گئے نفقے کا نفقے پر بھائی بات یہ ہے کہ اس نے آقا کی اجازت سے نکاح کیا ہے تو آقا کو علم ہے کہ اس پر کیا آئے گا نہ فق آئے گا اسے دینا پڑے گا تو آقا اپنی طرف سے ادا کرے جب نہیں ادا کرتا تو اس کی اجازت سے غلام نے نکاح کیا تھا تو اب اس کو بیچا جائے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی و عیدا مولاحاً اچھا بھائی ایک شخص نے باندی کے ساتھ نکاح کر لیا اس کا عرص بھائی پچھلے مسئلے میں خامند غلام تھا اور بیوی آزاد تھی اب خامند آزاد ہے اور بیوی باندی ہے تو ایک شخص نے ایک باندی سے نکاح کر لیا اور اب اس باندی کا اس پر نفاقہ آئے گا یا نہیں آئے گا کہتے ہیں بھائی اگر آقا اس باندی سے خدمت نہیں لیتا اور اس کو اس کے خامند کے گھر ہی ٹھہراتا ہے کہ اب جاؤ اس کے پاس ہی رہو پھر تو یہاں مانا نا اس پر نفاقہ آئے گا خامن پر بھائی کیونکہ یہاں اقتباس پایا گیا عورت نے کیا کر لیا خامن کے لیے اپنے آپ کو اس کے پاس روک رکھا ہے تو نفاقہ دینا پڑے گا لیکن اگر احتیاط نہ پایا گیا یعنی اقامت کے پاس بیوی بی کو اس باندی کو ٹھہرایا ہی نہیں یا آقا اسے اپنی خدمت لیتا رہتا ہے تو پھر اس صورت میں اس پر نفکا بھی نہیں آئے گا مثلا سمجھ میں اگیا و اذا تزوج الرجل امتا جب نکاح کیا کسی شخص نے کسی باندی سے حبوا اها مولاها معه منزلا بس ٹھہرایا اس باندی کے آقا نے باندی کو ما ہو اس کے خامن کے ساتھ منزلن کسی گھر میں فعلیہ النفقه تو اس خامن پر کیا ائے گا اس کا yeah. نفقه واجب ہوگا و ان لم يبوھا اور اگر اس کو اس باندی کو نہیں کہہ رہا خامن کے ساتھ فلا نفقت لها علیہ تو کوئی نفقه نہیں ہے اس باندی کے لیے اس کے خامن پر ور نفقت الاولاد الصغار علی اور چھوٹی اولاد صغار اولاد جو ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوئی بئی ان کا نفاقہ ان کے باپ پر ہوتا ہے لا لاشاری شریک نہیں ہوتا اس کے ان کے باپ کے ساتھ فی اس نفاقے کے اندر احادن کوئی ایک بھی باپ کے ساتھ اس نفاقے میں اور کوئی شریک نہیں یعنی کسی اور پر وہ نفاقہ نہیں آئے گا سارا کا سارا کس پر آئے گا باپ پر آئے گا کمالا جیسے کہ شریک نہیں ہوتا اس کے ساتھ اس کی بیوی کے نفقے میں احادن کوئی ایک بھی بیوی کے نفاقے میں جیسے کوئی ایک بھی شریک نہیں ہوتا سارا کا سارا خاون کو دینا پڑتا ہے اسی طرح چھوٹی اولاد نابالغ اولاد جو ہے اس کا بھی نفاقہ سارا کس پر ہے پر ہے انکان فلئی سال ہی ان تر بھئی ایک شخص ہے اس کا چھوٹا بچہ ہے چھوٹے بچے کو ماں کو دودھ پلانا چاہیے بھائی لیکن ماں پر دودھ پلانا لازم نہیں ہے بھائی وہ کہہ دیتی ہے میں دودھ نہیں پلا سکتی تو اب خامن اسے مجبور نہیں کر سکتا زبردستی کہ نہیں بھائی تمہیں ہی دودھ پلانا پڑے گا بچے کو بلکہ اب باپ کیا کرے گا اس کے لیے کوئی اور عورت تلاش کرے گا دایا جو اسے کیا کرے گی دودھ پلائے گی اس کی ماں کے پاس رہتے ہوئے بھائی بھائی ماں کی اپنے بچے پر شفقت کسی سے مقفی نہیں ہے سب سے زیادہ شفقت کس کی ہوتی ہے ماں کی ہوتی ہے اپنے بچے پر پھر وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا رہی معلوم ہوا کوئی عذر ہوگا وہ آجز ہوگی دودھ پلانے سے بھائی تو اب مجبور نہیں کیا جا سکتا بھائی تو بچے کا نفاقہ باپ پر ہوتا ہے اور دودھ ہی یہاں تو بچے کا نفاقہ کیا ہے دودھ ہے تو اب باپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بندوبست کرے کوئی عورت دودھ پلانے والی اس کا بندوبست کرے بچے کے لیے جو اس بچے کو دودھ پلائے اس کی ماں کے پاس ہی رہتے ہوئے کیونکہ پرورش تو ماں کا حق ہے پرورش ماں کرے گی اور دودھ وہ عورت پلائے گی بھائی کہتے ہیں فیر اگر وہ صغیر وہ جو چھوٹا بچہ تھا رضی دودھ پینے والا تھا رضی کہتے ہیں جو دودھ پیتا ہوا اعلیٰ امی ہی انتر ضیا ہو فَلَيْسَ عَلَى أُمِّهِ تو واجب نہیں ہے اس صغیر رضیا کی ماں پر ان ضیا کہ اسے دودھ پلا ہے ابو اور اجرت پر رکھے گا اس کے لیے اس کا باپ من کسی ایسی عورت کو ترزی دودھ پلائے گی آئندہ اس کی ماں کے پاس وہی لمز سورت مسئلہ آئیے وہی کامند کی بیوی نے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دیا اپنے بچے کو اب کامند نے کہا بھائی پھر میں اجرت پر کوئی عورت ڈھونڈتا ہوں جو اسے دودھ پلائے ہے بھائی تو اس کی ماں تیار ہو گئی کہ میں دودھ پلاؤں گی مجھے اجرت دیا کرو مجھے اجرت دیا کرو بھائی تو کہتے ہیں نہیں بھائی اس کے لیے اجرت پر دودھ پلانا جائز نہیں ہے بھائی اسے اجرت نہیں دی جائے گی ویسے دودھ پلائے گی بھائی کیونکہ دھیانتن اسی پر دودھ پلانا ضروری ہے بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں والوالدات اولادہ ہننا اور والدات جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی دودھ پلائیں بھئی تو آپ پتہ چلا بھائی اب یہ خود تیار ہو گئی معلوم ہوا عجز نہیں ہے اس نے ویسے انکار کیا تھا تو اب اس پر پلانا ضروری ہوگا بھائی اور اجرت نہیں دی جائے گی اسی طرح اگر بیوی بی کو طلاق رجعی دی تھی تو اور وہ معتدہ تھی اور وہ تیار ہو گئی میں اجرت پر پلاتی ہوں تو کہتے ہیں وہاں بھی یہی حکم ہے اجرت پر وہ نہیں پلائے گی بھائی ویسی پلائے گی کیونکہ دیانتن ہے ہی اسی پر دودھ پلانا یہ جو ہم نے سہولت دی تھی کس وجہ سے دی تھی کیونکہ ہو سکتا ہے وہ میں آیا تو کہتے ہیں پینا جا رہا اگر سامن نے اسے عجرت پر رکھا وہ یا زو جتو ہو اس ہار کی اس کی بیوی ہے او موت یا اس کی معتدہ ملتنے ہے یعنی طلاق رجعی دے چکا ہے لیکن آپ جانتے ہیں تلاق رجعی میں نکاح نہیں ٹوٹتا تو اس کا بھی یہی حکم ہے تو اس نے اجرت پر رکھا لی ترا تاکہ وہ دودھ پلائے اس کے بچے کو لم لمب یہ جائز نہیں ہے بھائی اجرت لینا اس کے لیے جائز نہیں قضت عِدَّتُهَا عَلَى وہ ہاں اگر مدت گزر گئی عزت کی بئی اب عورت بائنا ہو گئی جدا ہو گئی خامن سے بئی تو اب اس نے اسی بچے کی ماں کو ہی اجرت پر رکھ لیا دودھ پلانے کے لیے تو کہتے ہیں اب جائز ہے اس لیے کہ بچے کا نفاقہ باپ پر ہے اور اس عورت کے ساتھ نکاح ٹوٹ گیا کہتے ہیں وہ عزت ہوا اور اگر اس کی عزت گزر گئی پھنستا جا رہا بس اس کو عجرت پر رکھا اعلی ارزا اس بچے کے دودھ پلانے پر اجازت جائز ہے ان قال مسئلہ یہ عورت خامن سے جدا ہو گئی طلاق دی تھی عزت گزر گئی طلاق رجعی اور عزت گزر گئی بھائی یہ جو طلاق رجڑی کی بات چل رہی ہے بائنا کی بھی ویسے یاد رکھیں بائنا کے اندر دو روایتیں آتی ہیں بھائی ایک روایت کے مطابق جائز ہے اجرت دینا ایک روایت کے مطابق اس کے لیے بھی جائز نہیں تو اب بھائی صورت یہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تلاق دی تھی اور عیدت گزر گئی یہ بھی بائنا ہو گئی تو اب خامند بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی عورت کی تلاش میں ہے اس کی ماں راضی ہو گئی کہ میں دودھ پلاتی ہوں کامن کہتے ہیں نہیں بھائی میں اس کو نہیں لے کر آؤں گا اس کو اجرت پر نہیں رکھوں گا کسی اور عورت کا انتظام کروں گا چنانچہ اس نے ایک اجنبی عورت کا انتظام کیا اور طے ہو گیا اتنا خرچہ تمہیں دوں گا مہینے کا مثلاً بھائی عورت کو دے گا ادھر اس کی ماں بھی تیار ہو گئی اس نے کہا جتنی اجرت اس اجنبیہ کو دیتے ہو اتنی ہی اجرت مجھے دے دینا میں اس کو دودھ پلاؤں گی اب ماں کا زیادہ حق ہے تو ماں زیادہ حقدار ہے بھائی اسے کیا کرنا چاہیے دودھ پلانے کے لیے اسے رکھنا چاہیے تو کہتے ہیں وہ انقال ال ابو اللہجرحا اور اگر باپ نے کہا کہ میں اسے اجرت پر نہیں رکھوں گا وجہ ابھی غیرہ اور اس کے علاوہ کسی اور عورت کو لے آیا یعنی حقدار حق ہے اس کی ہاں اگر اس نے زیادہ پیسے چاہے زیادہ پیسے چاہے تو اب خامن کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اسی کو دودھ پلانے کے لیے رکھو ہاں اگر اتنے ہی پیسے لیتی ہے پھر تو اس کامن کو مجبور کیا جائے گا کہ کیا کرو جس کی ماں کو دودھ پلانے کے لیے رکھو بھائی اور اگر وہ زیادہ پیسے مانگتی ہے تو اب خامن کو مجبور نہیں کیا جائے گا کیونکہ اب اس کا نقصان ہے اس صورت میں وإن التمسد زيادةن اور اگر اس نے چاہا زیادہ کو لم يجبر الزوج عليها تو مجبور نہیں کیا جائے گا خاوند کو اس زیادہ پر ونفقۃ الصغیر واجبۃ علی ابیہ وإن خالفه فی دینه صغیر کا نفکا واجب ہے باب پر وہ اگر سے مخالف ہو اس کے اس کے دین کے اندر وہ باپ کا مذہب اور بچے کا مذہب اور پھر بھی صغیر کا نفاقہ کس پر ہے باپ پر ہے صورت مسئلہ یہ ایک مثلا ذمی تھا ایک ذمیہ تھی بھائی مثلا دونوں عیسائی ہیں باپ بھی عیسائی اور بیوی بھی عیسائی یا جو بھی دوسرا مذہب فرض کر لو ان میں سے ایک کیا ہوا بیوی بیوی مسلمان ہو گئی اور آپ نے پڑھا ہے بھائی کہ ماں باپ میں سے جس کا مذہب اعلیٰ درجے کا ہوگا بچہ اسی مذہب پر شمار ہوگا تو اب ان کا جو بچہ تھا ماں کا دین اعلیٰ ہے اسلام ہے تو لہذا بچہ بھی کیا شمار ہوگا مسلمان شمار ہوگا اگرچہ ہے بھی چھوٹا سا ہے بھائی دو چار ماں کا ہے پانچ ماں کا ہے یہ دو سال کا ہے چار سال کا ہے صغیر ہے اسے تو مذاہب کا بھی پتہ ہی نہیں ہے لیکن وہ شمار کیا ہوگا یہاں مسلمان شمار ہوگا تو اب بچے کے باپ کا دین الگ ماں کا دین الگ بھائی سمجھ میں آیا بھائی جدائی بھی ہو گئی جو بھی ہو گیا لیکن نفاقہ کس پر آئے گا باپ پر ہی ہوگا جدائی بھی ہو گئی پھر بھی نفقا باپ کے ہے ہونے سے کیا میں ہے باپ ہونا منتفی ہوا باپ تو پھر بھی ہے بھائی تو اگرچہ جدائی آجائے تو نفقا اسی پر ہے اگرچہ بچے کے اور باپ کا دین ایک دوسرے سے مختلف ہو یہی بات بتلا رہے ہیں نفقا تو صغیر واجبت ابھی ہی اور صغیر نبالک چھوٹے بچے کا نفقہ واجب ہے اس کے باپ پر وَإِن ان هُو فِي دِينِ ہی اگرچہ وہ اس کے مخالف ہو اس کے دین میں کماتا جب نفقت الزوجتی علی الزوج وَإِن ان خالفت فِي دِينِ ہی جیسے کہ واجب ہوتا ہے بیوی کا نفقہ اس کے خان پر وَإِن خَالَفَتْ هُو اگرچہ عورت اس کے مخالف ہو فی دین ہی اس کے دین میں بھائی خامن مسلمان ہے بیوی عیسائی ہے کیا نفقہ آتا ہے یا نہیں آتا نفاقہ آتا ہے بھائی تو یہاں بھی دیکھو جیسے بیوی دین میں مخالف ہے خامن کے پھر بھی اس کا نفاقہ خامن پر آتا ہے تو جب بچہ مخالف ہو تو وہاں بھی اسی طرح کیا ہوگا باپ پر نفقا آئے گا وہ نظری اچھا بھائی اب بتائیں گے بچے کی پرورش کا حقدار کون ہے میاں بیوی میں جدائی آ گئی بچے صغیر ہے چھوٹا ہے اس کی پرورش کا حق کسے ہے تو یاد رکھیے بچے کی پرورش کا حق سب سے زیادہ ماں کو ہے بھائی خامن اس سے زبردستی بچے کو نہیں لے سکتا بھائی سات سال کی عمر تک بھائی کرام نے کتنا لکھا ہے ہاں آگے تفصیل آ گی جب بچہ خود کھانے پینے پہننے لگے خود استنجا کرنے لگے تو اب اس کے بعد پھر اب باپ حقدار ہے اس کی پرورش کا بھائی اس سے پہلے کون حقدار ہے ماں حقدار ہے لیکن اگر ماں نے دوسری شادی کر لی اب ماں کا حق ختم ہوا اب زیادہ حقدار اس کی نانی ہے بھائی نانی ماں کی ماں اگر نانی نہیں ہے تو پھر پرنانی کی طرف جائیں گے بھائی اوپر تک بھائی جو بھی ہو ان میں سے وہ زیادہ حقدار ہے بھائی اچھا اگر نانی پرنانی وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے تو پھر اب دادی زیادہ حقدار ہے باپ کی ماں بھائی پھر اگر دادی بھی نہیں ہے تو پھر اس بچے کی بہنیں جو ہیں وہ زیادہ اس کی حقدار ہیں دیکھیے ترتیب آ رہی ہے سارے کتاب کے اندر وقات اور تفصیل میں نے بتلا دی بھائی یہ کب تک زیادہ حقدار ہیں سات سال کی عمر تک یعنی جب بچہ خود اپنے سارے کام کرنے لگے اس سب تک یہ زیادہ حقدار ہیں اس کے بعد پھر خامن اور یعنی اس کا باپ جو ہے بچے کا وہ زیادہ حقدار ہے کیونکہ پھر بچے کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے سمجھ تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے اور باپ زیادہ اس پر قادر ہے تو پھر باپ کے حوالے کیا جائے گا ہاں اس سے پہلے باپ نہیں لے سکتا اللہ یہ کہ کوئی مانیہ آ جائے بھائی و اذا وقعت الفرقه بين الزوجين او جد جدائی واقع ہو جائے دو میاں بیوی کے درمیان فلقم واحق بالولد تو اس کی ماں زیادہ حقدار ہے بچے کی فلم تکن الام فام الام اولا من ام من الاب اگر اس بچے کی ماں نہ ہو یا ماں تو ہے لیکن اس نے کیا کر لیا ہے دوسری شادی کر لی ہے فم المی اولا تو ماں کی ماں جو ہے یعنی نانی وہ زیادہ لائق ہے من ام الابی باپ کی ماں یعنی دادی سے فَأُمُّ فا فا فا الْأَبِ اولا مِنَ الْأَخَوَاتِ اگر اس کی نانی نہ ہو ام الام یعنی نانی نہ ہو فم اول ابی تو باپ کی ماں یعنی دادی جو ہے وہ زیادہ لائق ہے مین الحواتی اس بچے کی بہنوں سے فنلم تک ان جدۃن فلا ہوات و اولا مین الاماتی ولخالاتی اگر کوئی دادی نہیں ہے پھلا خوات و اولا مین الاماتی تو اس کی بہنیں وہ زیادہ لائق ہیں اس بچے کی پھوپھیوں سے والخالاتی اور اس کی خالاؤں سے بھائی بہنیں زیادہ حقدار ہیں اس کی پرورش کی اب بہنیں تین قسم پر ہو سکتی ہیں ہمارا نام یا تو سگی بہن ہوگی کہ اس بچے کا اور بہن دونوں کے ماں باپ ایک ہی ہیں یا باپ شریک بہن ہوگی کہ اس بچے کا اور اس بہن کا باپ تو ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے وہ دوسری بیوی سے ہے یا تیسری صورت یہ کہ دونوں کی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے ماں نے پہلے کسی اور سے نکاح کیا تھا اس سے یہ بہن ہے اور اس کے بعد کسی اور سے نکاح کیا اس سے یہ بچہ ہے تو یہ سگی بہن ہوگی ماں باپ جس میں ماں اور باپ دونوں کا ایک دوسری صورت ماں شریک بہن ہوگی تیسری صورت باپ شریک بہن تو کس کا حق سب سے زیادہ ہے تفصیل بتلا رہے ہیں آپ کو کہتے ہیں وہ تقدم العت مین ال اور مقدم ہوگی الفت ال ابی ماں باپ شریک بہن یعنی جس کا ماں اور باپ دونوں کا ایک ہی ہے سو مل اخت مین پھر والا نا ماں شریک بہن کا درجہ ہے اس کے بعد سو مل اخت مین پھر باپ شریک بہن کا رتبہ ہے اس کے بعد بھائی پرورش میں بھائی سمجھ میں آیا بھائی الخالات خالہ من العمات پھر خالائیں جو ہیں وہ زیادہ لائق ہیں اس کی خوفیوں سے پرورش کا حق زیادہ کس کو ہے پھر خالاؤں کو ہے بھائی خوفیوں سے نزلہ ینزل کے معنی اترنا یعنی درجہ یوں کر لیں یہاں درجہ بدرجہ نیچے آئیں گی نیچے آنا اور وہ درجہ بدرجہ نیچے اتریں گی کماں نزلت الاخوات جیسے کہ درجہ بدرجہ نیچے بہنیں اتری تھیں بہنوں میں پہلا درجہ کس کا تھا پہلا درجہ کس کا تھا بہنوں میں وہ کی سگی ماں باپ شریک بہن دوسرا درجہ کس کا تھا ماں شریک بہن تیسرا درجہ کس کا تھا باپ شریک بہن کا تو خالاؤں میں بھی یہی ترتیب پہلے وہ خالہ آئے گی جو اس کی بچے کی ماں کے ماں باپ شریک بہن ہے خالہ کس کو کہتے ہیں ماں کی بہن کو بچے کی ماں اور وہ جو خالہ ہے دونوں کے ماں باپ ایک ہی ہوں بھائی ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک پھر اس کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے وہ خالہ کہ اس بچے کی ماں اور اس خالہ کی ماں ایک ہو باپ کیا ہے الگ الگ یا تیسرے درجے پر وہ خالہ کہ اس بچے کی ماں اور اس خالہ کا باپ ایک ہے اور ماں الگ الگ ہیں اسی ترتیب سے تو یہی بات کریں وہاں ضلع کا ماں نزالت اور یہ نیچے کو آئیں گی جیسے کو جیسے کہ بہنیں درجہ برجہ نیچے آئیں تھیں ثم العمات تین ضلع نقال پھر اس کے بعد پھوفیاں اسی طرح درجہ بدرجہ ہوں گی بھئی وہ کلومن تضوجت حضوانتی اور ان میں سے جس کسی نے بھی نکاح کر لیا کل تضوجت ہا اولا اس میں اشارہ ہے مولانا وہ عورت جس نے نکاح کر لیا مینہا الا ان میں سے سا فی تو ساقت ہو گیا اس عورت کا حق اس بچے کی پرورش میں اب اس کا حق نہیں ہمارا نا بچے کی پرورش میں اس لیے کہ نکاح کرے گی بھائی اور نکاح مثلا کرے بچے کے غیر محرم کے ساتھ محرم کے ساتھ ہی کرتی ہے بچے کے محرم کے ساتھ ہی نکاح کر لیتی ہے مثلاً اس کے چچا کے ساتھ ہی نکاح کر لیا پھر حق ساخت نہیں ہوگا ہاں غیر محرم کے ساتھ مثلاً کسی اجنبی کے ساتھ یہ کسی کے ساتھ نکاح کر لیا تو اب پروریش کا حق ساخت ہو جائے گا اس لیے کہ اس کا ہاون جو ہے وہ پسند نہیں کرتا اپنے پاس کیا ہو کہ اس کی بیوی بی کے پاس پچھلے خامند کے بچے ہوں وہ ان کی صحیح طرح پرورش نہیں کرے گا بھائی تکلیف پہنچائے گا تو کہتے ہیں ان سب کا حق ساقد ہو جائے گا پرورش سے ادا مگر نانی جو ہے ازا کا نزا جوہل جدو جبکہ اس کا خامند اس کا دادا ہو بھائی بی بیوی میں جدائی ہو گئی بچے کی پرورش کا آپ سب سے پہلے کس کے پاس ہے ماں ماں نے دوسری شادی کر لی کسی اجنبی کے ساتھ ماں کا حق کیا ہوا ساقی ہوا خامن اس کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتا بھائی اچھا اب حق کس کا ہے نانی کا ہے تو اگر نانی بھی نکاح کر لے تو اس کا حق بھی کیا ہو جاتا ہے ختم لیکن نانی نے نکاح کیا لیکن اس بچے کے دادا سے کر لیا کس نے کیا کہتے ہیں اب اس کا حق تاقت نہیں ہوگا مارا کیونکہ اسی بچے کے دادا سے نکاح کیا ہے بھائی بچے کے کوئی گھر والوں میں سے اب کوئی عورت نہیں تھی فرض کر لیں ایسی صورت ہے بھائی ان میں سے کوئی عورت بھی نہیں ہے تو آپ مرد اس میں جھگڑا کرتے ہیں ایک کہتے ہیں میں پرورش کروں گا دوسرا کہتے ہیں میں پرورش کروں گا جو اس کے رشتے دار ہیں تو ان میں پھر کیا ترتیب ہے کون زیادہ حقدار ہے اس کی پرورش کا کہتے ہیں بھائی یاد رکھ یاد رکھو جو زیادہ قریب ہے بھائی اعتبار آشاب کے وہ زیادہ حقدار ہے جیسے آشاب میں سب سے, سے پہلا درجہ کس کا تھا باپ کا تھا سمجھ میں آیا دوسرا درجہ کس کا تھا دادا کا پر دادا کا اوپر تک اصول بھائی جو بھی ترتیب ہے اگر نہ ہو بچے کے لیے کوئی عورت مین اہلی اس کے گھر والوں میں سے فخت ہرڑی جالو پر جھگڑا کیا اس بچے کے اندر مردوں نے بس ان میں سے زیادہ بچے کا ہم جو زیادہ قریب ہے اس کے کے وہ زیادہ حقدار ہے غلام وقت ہو وشربا وقت ہوتا ہوجیا وقت ہو اور ماں اور جدو اور ماں اور نانی وغیرہ زیادہ حقدار ہیں بچے کی حتا یا کولا یہاں تک کہ وہ کھائے بھائی وحدہ و اکیلا و یا شرب یا شربا وقدہ ہو اور اکیلا پیئے اکیلا پینے لگے وہ البس وقت ہو اور اکیلا پہننے لگے وہ یا تنجیا اور اکیلا استنجا کرنے لگے یعنی خود کھانے لگے خود پینے لگے خود پہننے لگے خود, خود استنجا کرنے لگے تو اب مولانا اب اس کے بعد اب کس کا حق ہو جائے گا اور یہ کتنی عمر میں اتنا ہو جاتا ہے تقریبا فکا کرام نے کیا فرمایا ہے سات سال ہوئے تو یہ زیادہ حقدار ہیں اس کے بعد پھر باپ مولانا زیادہ حقدار ہے کیونکہ اب بچے کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے اسے اخلاق سکھانے کی ضرورت ہے آداب سکھانے کی ضرورت ہے تو اب باپ زیادہ ان چیزوں پر قادر ہے تو لہذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو کس کے سپرد کر دیا جائے باپ کے سپرد کر دیا جائے وہ بل جاریہ اس کا آتف یہ پچھلے جملے میں آیا تھا بال غلامی احقول ام جد تھا احق کو بلغلام پر آطف ہے بل کا ماں اور نانی وغیرہ زیادہ حقدار ہیں بچے کی یا بلجاریا تھی بچی کی بھائی لڑکی کی اور ماں اور نانی وہ زیادہ حقدار ہیں لڑکی کی حت تحیزہ یہاں تک کہ اسے حیض آنے لگے بھائی یعنی وہ بالغہ ہو جائے مراد کیا ہے <تصفح> بالغ ہونے اس کی بالغہ ہونے تک وہ زیادہ حقدار ہیں باپ ان سے نہیں لے سکتا زبردستی بھائی یہ ایک قول نقل کیا گیا ایک روایت ہے مارانا لیکن فصوا اس پر ہے کہ نو سال کی عمر تک وہ نو سال کی عمر تک ماں نانی وغیرہ زیادہ حقدار ہیں باپ زبردستیوں سے نہیں لے سکتا اور اس کے بعد اب اسے بھی تعلیم و تربیت اخلاق و عادت وغیرہ کی ضرورت ہے اور نیز اب اس کی حفاظت کی ضرورت ہے اور باپ جیسا ہے زیادہ اس پر قادر ہے زیادہ مولانا تحسین کی ضرورت ہے اس کی حفاظت کی جائے اور باپ اس کا اس پر زیادہ قادر ہے ومن سیول امی اور ماں اور نانی کے علاوہ جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں لڑکی کی یہاں تک کہ وہ پہنچے جائے اس حد تک تش تہی شہوت والی ہو جائے کیا ہو جائے شہوت والی بھائی ماں اور نانی کے لیے تو صاحب قصوری نے ذکر کیا بالغہ ہونے تک یہ حقدار ہیں باپ ان سے نہیں لے سکتا اور باقی عورتیں جو ہیں ان کے بعد والی وہ بھی ان کی اس کی پرورش کی حقدار ہیں لیکن کب تک جبکہ کیا ہو جائے قابل شہوت بھائی اور وہ نو سال ہے بھائی نو سال کم سے کم مدت ہے جس میں لڑکی وال سکتی ہے مولادا ودی کل اور باندی جب اسے آزاد کر دے اس کا آقا اور ولد جب اسے آزاد کر دیا جائے فہیبی دی تو یہ اپنے بچے کے بارے میں کل خورتی کس کی طرح ہے آزاد عورت کی طرح بھائی یہ جیسے آزاد عورت کے لیے بیان ہوئے بچے کے کہ وہ زیادہ حقدار ہے اس کی پرورش وغیرہ کی یہی احکام اس میں بھی جاری ہوں گے و ل سلیل احمد و امیل والدی قبل اور کی حق فیل اور نہیں ہے باندھی کے لیے اور ام ولد کے لیے آزادی سے پہلے کوئی حق فل والدی ان کے بچے میں آزادی سے پہلے ان کے بچے میں ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ ان کی پرورش میں رہے بھائی اس لیے کہ یہ تو اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہیں بھائی لہذا یہ عاجز ہوئی اس کی پرورش سے ان کو عاجز سمجھا جائے گا تو ان کا کوئی حق نہیں ہے یہ نہیں روک سکتی یعنی یہ, یہ نہیں روک سکتی بھائی آقا لے سکتا ہے ان سے وزیمیت و حق بل ادی حل مسلم مالم یا قلعانہ فرا اور زمیا بھائی وہ زیادہ حقدار ہے اپنے مسلمان بچے کی بھائی ایک عورت نہیں تھا اس نے عیسائی عورت سے شادی کر لی بعد میں جدائی ہو گئی اس عورت سے اس کا بچہ ہے تو یہ عورت ذمیاں ہوئی اور یہ زیادہ اپنے بچے جیسے مسلمان عورت کیا تھی اپنے بچے کی زیادہ حقدار ہی اسی طرح یہ ذمیہ بھی کیا ہے اپنے بچے کی زیادہ حقدار ہے اور یہ بچہ کیا شمار ہوگا کیونکہ ماں باپ کے دین میں سے کون سا دین اچھا تھا باپ مسلمان تھا تو اسلام بہتر دین ہے تو بچے کو بھی کس دین پر سمجھا جائے گا اسلام پر بھائی تو وہ مسلمان ہے تو کہتے ہیں وہ دار ہے اپنے مسلمان بچے کی مالم یاخر ادیانہ جب تک کہ وہ دینوں کو دین کو سمجھنے نہ لگے ادیان جمع ہے دین کی بھائی جب تک اسے مذاہب کی سمجھ نہ آنے لگے اس وقت تک ماں زیادہ حقدار ہے والے ہیلفل کفرا یا اس پر خوف کیا جائے کہ وہ اب الفت کرنے لگے گا کفر کے ساتھ محبت کرنے لگے گا کس کے ساتھ کفر کے ساتھ بھائی دیکھیے ذمیاں زیادہ حقدار ہے اپنے بچے کی اس سے بھی اگر باپ مسلمان باپ اپنی عیسائی بیوی سے مثلا بچے کو لینا چاہتا ہے تو اس سے نہیں لے سکتا وہ زیادہ حقدار ہے وہ اس کی پرورش کرے گی ہاں جب بچے کی اتنی عمر ہو جائے کہ اب وہ دین کو سمجھنے لگا ہے اور خوف ہے کہ بھئی اب اس عورت کے پاس رہا تو یہ کیا ہو جائے گا کفر سے مانوس ہو جائے گا کفر کے ساتھ اس کا دل لگ جائے گا کہیں تو لہذا اب اس عورت نے اس سے لیا جا سکتا ہے بھئی لے لیا جائے گا بچے کو وا اذا ارادت الملطلقه ان تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك الا ان تخرجه او تخرجه الى وطنها بھئی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عورت آپ جانتے ہیں بچے کی زیادہ حقدار ہے پرورش کی بچہ ماں کے پاس ہے اب ماں اس کو لے کر اس شہر سے کسی دوسرے شہر جانا چاہتی ہے کہتے ہیں نہیں بھائی یہ جانے کی اس اجازت نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو خامن کو تکلیف دینا اب اس کو بچے کے ساتھ ملنا کیا ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا بھائی ہاں اگر اپنے وطن میں لے کے جانا چاہتی ہے وہ وطن جہاں پر اس پاون کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی اس میں لے جانے کی اجازت ہے وہاں لے جانے کی اجازت ہے بھائی وَإِذَا عرادت من جب ارادہ کیا وہ نکل وہ لے جائے اپنے بچے کو نکال کر من شہر سے تو اس کو اس بات کا حق نہیں ہے اللہ تو خریجہ ہوئی مگر یہ کہ اس کو لے جائے اپنے وطن کے اندر وقت کانت باوجود تضا وجہ خامد نے بھی اس کے ساتھ اسی شہر میں نکاح کیا تھا لے جا سکتی اگر اسی شہر میں نکاح کیا تھا اسی الرجل ہی ہی دا اور آدمی پر واجب ہے کہ وہ خرچ کرے اپنے والدین پر واجداتی ہی اور اپنے اجداد جو ہیں بے اصول اجدد کس پر بولا جاتا ہے دادا پر بھی اور نانا پر بھی سارے آ پر دادا پر نانا سارے آ گئے اور آدمی پروازی خرچ کرے اپنے والدین دی ہی اپنے دادوں نانوں پر وہ جداتی ہی اور دادیوں نانیوں پر ازا قانو پا جب یہ کیا ہوں فقیر ہو محتاج ہوں تو ان کا نفاقہ اس آدمی پر ہے بھائی وہ اگر اگرچہ وہ مخالف ہوں دین کے اندر اس کے بھائی سمجھ میں آئے ان کا دین اور ہے اس کا دین اور ہے پھر بھی اس پر نفقا ہوگا جب وہ وہ ہوں محتاج ہو وجب اول ود اچھا بھائی یاد رکھیے دین مختلف ہو تو نفقا نہیں آتا پھر لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں دین مختلف ہی کیوں نہ ہو پھر بھی کیا ہوتا ہے نفقا دینا ضروری ہوتا ہے کچھ جگہ تو گزر گئیں ابھی بتلایا اصول جتنے بھی ہیں چاہے دین مختلف ہی کیوں نہ ہو ان کا نفاقہ آئے گا آدمی پر اصول جو اوپر کی طرف ہے باپ آ, ماں باپ ہیں نانا نانی دادا دادی وغیرہ دین مختلف ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ان کا آ, کیا ہوگا نفاقہ اس آدمی پر آئے گا بشرطے کہ وہ کیا ہو فقیر اسی طرح بیوی کا نفاقہ آتا ہے چاہے اچھا دین مختلف ہی کی کیوں نہ ہو اسی طرح جو فروع ہیں اولاد اور اولاد کی اولاد اگر وہ فقیر ہیں تو ان کا نفاقہ کیا ہوگا اس شخص پر آئے گا سورج سمجھ میں آ بھائی تو کہتے ہیں نفاقہ واجب نہیں ہوتا ہے دین کے اختلاف کے ساتھ اللہ لم جدیم اگر بیوی کے لیے ول ابوائنی اور ماں باپ کے لیے وجدادی والجدادی اور اجداد کے لیے یعنی جو اصول ہیں دادا دادا پر دادا نانا پر نانا وغیرہ والجداتی اور جو جدات ہیں یعنی دادی پر دادی وغیرہ نانی پر نانی وغیرہ یہ سب اس میں آ گئی ولد اور ولد کے لیے اولاد کے لیے یعنی بیٹا بیٹی ہے ول ودل اور اولاد کی اولاد بہی سورت سمجھ میں آ گئی ود میں نے بتایا تھا لفظ مشترک اس میں بیٹا بھی داخل ہے اور بیٹی بھی داخل <سؤال> ولاشاری کل والدہ پی نفقت ابوئی احادن اور شریک ولاشار کل والدہ اور شریک نہیں ہوگا ولد کے ساتھ نفقت ابوئی <سؤال> ہی اس کے ماں کے نفقے کے اندر احادن کوئی ایک بھی کوئی ایک بھی شریک نہیں ہوگا اس کے ساتھ بھئی اس اکیلے پر نفاقا ہے مثلا بھائی ایک شخص ہے بڑا محتاج اور مسکین ہے خرچ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور کے پاس اس کا ایک بیٹا ہے بڑا مالدار ہے اس شخص کا باپ بھی زندہ ہے وہ بھی بڑا مالدار ہے تو اب نفاقہ کس پہ آئے گا یہ شخص محتاج ہے باپ بھی اس کا ہے مالدار ہے بیٹا بھی ہے مالدار ہے ابھی صاحب قدوری نے مسئلہ بتلا دیا کہ ماں باپ کا نفقہ کس پر ہوتا ہے بیٹے پر ہوتا ہے اور اس میں کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا تو کس پر نفاقہ واجب ہوا بیٹے پر بھائی یہ مانے والا آیوشار کو والدہ بھی نفقا دیا اور شریک نہیں ہوگا ولد کے ساتھ اس کے والدین کے نفقه میں کوئی ایک بھی ونفقت ون واجبۃ لكل ذی رحم محرم من اذا کان صغیرا فقیرا او کانت امراۃ بالغه فقیرا او کان اذکرن ذمینا او اعما فقیرا اور نفقه واجب ہوگا ہر ذی رحم کہتے ہیں قریبی رشتہ دار محرم جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے اور نہ واجب ہے ہر قریبی اس کے قریبی محرم رشتہ دار کے لیے اذا کا صغیرا جبکہ جب وہ کیا ہو جب وہ صغیرا فقیراً ایسا نہ صغیر ہے نہ بالغ ہے کہ جو فقیر ہے محتاج ہے بھائی جو فقیر ہے اور محتاج ہے او کانتی یا جو اس کا قریبی محرم رشتہ دار کوئی ایسی عورت ہے بالغتن فقیرہ جو بالغہ ہے اور فقیرہ ہے یعنی مسکین ہے وہ بچے کا نابالغ ہونے تک ہے جب بالغ ہو جائے گا ختم اور عورت با چاہے بالغہ ہی کیوں نہ ہو اس کا قریبی ہے اور محرم ہے اور رشتہ دار اور محرم ہے تو اس کا نافاقات دینا واجب او کان ذکرن ظمینن یا ایسا مذکر ہے زمینا جو اپاہج ہے صغیر کا تو نفاقہ تھا بالغ کا نفاقہ تو نہیں تھا بالغ چاہے قریبی محرم ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ قریبی رشتہ دار بالغ تو ہے لیکن اپاہج ہے بیچارا معذور ہے تو اب یہ بالغ ہی کیوں نہ ہو جب قریبی اور محرم رشتہ دار ہے تو اس شخص پر اس کا نفاقہ ہوگا او آ کیا ہو اندھا ہو فقیر فقیر, فقیر ہے بھائی محتاج ہے یہ جب صحا مقدار المیراثی تو یہ واجب ہوگا اس پر میرا مقدار بئی جتنا وراثت میں اس کا حصہ بنتا ہے اس قریبی محرم رشتہ دار کا اس کے بقدر نفاقا اس پر واجب ہوگا دیکھو صورت اس طرح سمجھ میں آئے گی آپ کو ایک آدمی ہے بڑا فقیر اور محتاج ہے اور اس کی تین بہنیں ہیں اور کوئی رشتہ دار نہیں ایک سبھی بہن ہے ماں باپ شریف ایک صرف ماں شریک بہن ہے ایک باپ شریف بہن ہے اور کوئی نہیں تو بہن قریبی رشتہ دار بھی ہوئی اور محرم بھی ہوئی دونوں شرطیں پائی گئیں تو یہ ان کے لیے قریبی رشتہ دار بھی ہوا محرم بھی ہوا اور قریبی رشتے دار اور مہران اس کا یہ اندھا ہے یا کچھ ہے بھائی اچھا اس کا نفقا اب وہ بہنے مالدار ہیں تینوں بھائی تو اس کا نفاقہ ان پر آئے گا ان پر واجب ابھی آپ کو صاحب خدوری نے مسئلہ بتلا دیا جو کیا آتا ہے قریبی محرم رشتے دار پر نفاقہ واجب ہو جاتا ہے بھئی. اب کتنا کتنا نفاقہ ہر ایک پر آئے گا کہتے ہیں جتنا وراثت میں جس،, جس کا حصہ بنتا تھا اسی کے بقاد اس پر نفاقہ بھی آئے گا مثلا اگر جب یہ آدمی مرے گا اس کی وراثت ان بہنوں میں ہی تقسیم ہونی ہے جو سگی بہن ہے پانچ حصے کریں گے کل وراثت کے مسائل آپ آگے جا کر پڑھیں گے ان کہتے ہیں یہاں سورج جو بنے گی وار کے پانچ حصے کیے جائیں گے اور اس بہن کو سبھی بہن کے پانچ میں سے تین حصے ہوں گے باپ شریک بہن کا ایک حصہ ہوگا ماں شریک بہن کا بھی ایک حصہ ہوگا تو جتنا جتنا حصہ جس کا وراثت میں بن رہا ہے اسی کے بقادر ان پر نفاقہ بھی آئے گا اسی کے بقادر نفاقہ بھی آئے گا مثلاً اس آدمی کا مہینے کا خرچ ہے خرچ کرو پانچ ہزار پانچ ہزار کی ضرورت پڑتی ہے اسے تو اس پانچ ہزار میں سے تین ہزار کس پر ضروری ہوگا سگی بہن پر جو ماں باپ شریک ہے کیونکہ اس کا حصہ بھی کتنا بنتا تھا وراثت میں پانچ میں سے تین حصے تو اتنا ہی کل نفقے کے پانچ حصے کریں گے تین حصے سگی بہن کو ادا کرنے پڑیں گے ایک حصہ باپ شریک بہن کو ایک حصہ ماں شریک بہن کو سورج سمجھ میں آ بھائی تو على مقدار نفق یہ جب ثالق اعلی مقدار یہ نفقا واجب ہوگا میراث کی مقدار کے بقدر یعنی جتنا میراث میں جس کا حصہ بنتا ہے اس کے بقدر اسے نفقا دینا پڑے گا وسطہ جبقت البالغ نفقت اور واجب ہوگا بالغہ بیٹی کا نفاقا اور اپاہج بیٹے کا نفاقا الا اب ابھی اس کے والدین پر اصلاح تین حصے کرتے ہوئے آنی باپ پر دو سلوث ہوں گے یعنی دو تہائی باپ پر ہوگا سولس اور ماں پر تیسرا حصہ یعنی ایک سلو ایک تہائی ماں پر آئے گا اور دو تہائی کس پر آئیں گے باپ پر آئیں گے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو یہ بالغہ بیٹی اور آ، آ، بالغ اپاہج بیٹے کی بات چل رہی ہے صغیر ہو تو اس کا نفقا صرف کس پر آتا ہے باپ تج نفقہ تو ہم ماہ اختلاف ہی, ہی اور ان کا نفاقہ واجب نہیں ہوگا دین کے اختلاف کے ساتھ اگر ان کے ساتھ اختلاف دین کا ہے ان کا مذہب اور ہے اور ان کے باپ کا مذہب اور ہے تو پھر اس باپ پر ان کا نفاقا نہیں آئے گا فقیر اور نفاقا فقیر پر واجب نہیں ہوگا ایک شخص خود غریب اور مسکین ہے اس کے دوسرے محرم قریبی رشتہ دار بھی غریب اور مسکین ہے جس کا اگر یہ مالدار ہوتا تو اس پر نفاقہ آنا تھا لیکن اگر یہ فقیر اور محتاج ہے تو اس پر نفاقا نہیں آئے گا ہاں البتہ بیوی بی اور ولد تغیر کا ہر حال میں آئے گا سمجھ میں آیا اسی لیے بین سطور لکھا ہوا بیوی بی کے لیے اور تغیر بچے کا نفقا وہ فقیر کیوں نہ اس پر ضرور ہے وہ ازا کا نہ صورت یہ ایک شخص کے پاس مال ہے لیکن وہ کہیں غائب ہو گیا کہیں چلا گیا بھائی ادھر اس کے والدین ہیں ان کو تو نفاقی کی ضرورت ہے غریب اور مسکین ہے اور یہ نفاقہ اسی پر واجب ہوتا تھا تو قاضی اس کے مال میں سے فیصلہ کر دے گا بھائی اور کیا کیا جائے گا وہ اس کے والدین پر خرچ کیا جائے گا کہتے ہیں وہاں غائبی معلوم اور جب وہ اس وہ بیٹا جو کہ غائب ہے اس کا جب کوئی مال ہو اس بنا فقت یا بوئی ہی تو فیصلہ کر دیا جائے گا اس پر اس کے والدین کے نہ کا اب وہ غائب ہے لیکن مال سے لے کر ان کے والدین پر خرچ کیا جائے گا بواہ فقت ہی ما جا جائیں بھی تعالیٰ اور اگر بیچ دیا اس کے والدین نے اس کے سامان کو فی نفقتی ہی اپنے نفقے کے اندر ہے تو یہ جائز ہے آئندہ بھی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام اعظم و حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سمجھ میں آیا بھائی اس لیے کہ ضرورت کے وقت باپ اپنے بیٹے کے مال کا مالک بن جایا کرتا ہے تو وہ بیچ سکتا ہے اس کے مال کو اور اس کے ذریعے اپنے خرچہ وغیرہ پورا کر سکتا ہے وَإن اور اگر اس نے زمین کو بیچا تو یہ جائز نہیں اور سامان بیچ سکتے ہیں نفقے کے لیے لیکن آقار کس کو کہتے ہیں غیر منقولی جائیداد بھائی تو غیر منقولی چیز کو بیچتا غیر زمین کوٹھی وغیرہ باغ کھیت ان کو نہیں بیچ سکتا وجہ یہ کہ ان میں ان سے جو نفع اٹھایا جاتا ہے ان کو باقی رکھتے ہوئے زمین کو اسی طرح رکھتے ہیں اور اس سے فصل حاصل کی جاتی ہے یا مکان وغیرہ کو اسی طرح رکھتے ہیں کرایہ پر دے کر اس کے کی لیے کیا جاتا ہے اور سامان کو تو بیچتے ہیں تجارت میں بیچ کر کیا کرتے ہیں اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے اور زمین کو تو اپنے پاس رکھتے ہوئے کیا کیا جاتا ہے اس سے نف لہٰذا ان کو نہیں بیچ سکتا نیز اس لیے کہ باپ کو بلایا اس لیے کہ اس کی شفقت بڑی زیادہ ہے اور یہاں شفقت کس صورت میں ہے زمین کو باقی رکھا جائے بیٹے کے لیے یا زمین کو بیچ دیا جائے باقی رکھا جائے اس کے بیٹے کے لیے اس میں شفقت زیادہ ہے لہذا زمین بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی اور سامان بیچ سکتا ہے تو کہتے ہیں اگر بیچے غیر منقولی جائیداد جائز نہیں ہے بھائی دیکھو بیٹا غائب ہے لیکن اس کا کچھ مال ہے والدین کے پاس والدین نے اسی مال میں سے اپنے اوپر خرچ کر لیا اپنے نفقے پر خود غریب ہے محتاج ہے اس ہیں اپنے نفقے کے لیے اس میں سے خرچ کر لیا بیٹا واپس آیا آ کر کہتا ہے بھائی میرا مال کیوں خرچ کیا مجھے زمان دو کہتے ہیں نہیں بھائی ان پر کوئی زمان نہیں آئے گا لیکن اگر اس کے بجائے کوئی اجنبی تھا بیٹا اجنبی کے پاس مال رکھوا کر چلا گیا کوئی اجنبی تھا غیر رشت کوئی آدمی تھا اس کے بعد مال بیٹا رکھوا کر چلا گیا اور اس بیٹے کے والدین جو ہیں بڑے غریب اور محتاج ہیں اس اجنبی نے اپنی طرف سے اس کے مال میں سے کیا, کیا؟ اس کے والدین کے نفاقے پر خرچ کیے اب بیٹے نے آ کر کہا تم نے کیوں میری اجازت کے بغیر خرچ کیا بھائی مجھے زمان دوخ تو کہتے ہیں ہاں زمان لے سکتا ہے اب زمان آئے گا ہمارا والدین کے پاس مال تھا وہ اپنی مرضی سے تو خرچ کر سکتے ہیں لیکن اجنبی کو تو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اس کے مال میں سے کیا کرے دوسرے اس کے والدین وغیرہ پر خرچ کرے ہاں اگر قاضی نے اجازت دے دی تھی والدین قاضی کے پاس چلے گئے تھے کہ فلا آدمی کے پاس مال ہے ہمارے اوپر ہمارا نفقا ہم غریب محتاج ہیں ہمارے جی لیے جو بیٹا جو غائب تھا اس کا مال تھا فی يدی اس کے والدین کے قبضے میں فا خرچ کر لیا مین مال میں سے لم تو یہ دونوں نے والدین زامن نہیں ہوں گے وہ انسان پر بغیر عید الخازی خاصی کی اجازت کے بغیر زمینہ تو وہ ضامن ہوگا بیٹا اسے اس زمان لے سکتا ہے مدتن ساقتت اللہ یادن لهم القاضی فی الاستدانت علیہی و اذا قضل قاضی جب فیصلہ کر دیا قاضی نے للولدی بچے کے لئے والوالدین اور والدین کے لئے ولدوی الارحامی اور قریبی رشتہ داروں کے لئے بالنفقتی کسی اس کا فیصلہ کر دیا نفقے کا فیصلہ کر دیا فمضت مدتن پس کچھ مدت گزر گئی ساقتت بیت تو نفقہ کیا ہو جائے گا ساقت ہو جائے گا مگر ایک اجازت دی ان کو قاضی نے اس پر قرضہ لینے کے لیے قرضہ لیتے رہو ادائیگی ہوگی بھائی دیکھو بھائی صورت مسئلہ یہ قاضی نے فیصلہ کر دیا بچے کے لیے یا والدین کے لیے یا قریبی رشتہ داروں کے لیے نفاقے کا بھائی قاضی نے کیا کر دیا نفاق یہ محتاج غریب ہے ان کو تم نے اس کو اتنا دینا ہے ہر مہینے اس کو اتنا دینا ہے اس کو اتنا دینا ہے بھائی قاضی نے فیصلہ کر دیا اس نے دیے ہی کچھ مہینے گزر گئے اب کچھ مہینے گزرنے کے بعد اب وہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ گزشتہ مہینوں کا بھی ہمیں نفقہ دیا جائے کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں اب گزشتہ مہینوں کا نفقا ختم ہو گیا ثابت ہو گیا وجہ یہ کہ وہ نفاقہ ضرورت کی وجہ سے آیا تھا اور گزشتہ مہینے تو گزر چکے ہیں معلوم وہ اس میں ان کی ضرورت پوری ہو چکی ہے لہذا اب وہ نفاقہ ان کو نہیں ملے گا بھائی وہ نفاقہ نہیں ملے گا بھائی ہاں بیوی بی کا نفاقا تاخت نہیں ہوتا تھا اس لیے بیوی بی کا اس لیے کہ وہاں پر بیوی بی نے اپنے آپ کو اس کے لیے روک رکھا ہے تو وہاں پر نفاقہ اس کا ضروری ہوتا تھا بھائی تو کہتے ہیں وہی یا اس شخص کے والدین کے لیے یا اس شخص کے قریبی رشتے داروں کے لیے نفقی کا فیصلہ کر دے فم عزت مدت ان کا کچھ مدت گزر گئے تو کا کیا ہو جائے گا ثاقب ہو جائے گا اللہ الحم القاض ہی مگر ایک اجازت دی ہو قاضی نے ان کو اس پر قرضہ لینے کی کہ اس کے تم کیا کرتے رہو ادھار چیزیں منگواتے رہو اور سارا اس قرضہ اس کرنا پڑے گا اپنے غلام پر اور اپنی باندھی پر بھائی غلام اور باندھی کا ذمے ہوتا ہے تو نہیں آپ کی کتابوں میں وہ تو نہیں ہونا چاہیے فہم تص... کما... کمائی کو کہتے ہیں اور ان دونوں کی ایسی کمائی ہے ایک جو, جو انہوں نے کمائی, ہے بھئی ایک کمائی ہے جو ان دونوں نے خود کمائی ہے انفام ہو تو اس میں سے کیا کریں خرچ کر لیں تو یہ جزا گئے مولانا اس پر واک نہیں آنا چاہیے بھائی تو اگر ان کے پاس کچھ کمائی ہے جو انہوں نے خود کمائی ہے تو اس میں سے خرچ کر لیں وہ لمحم کا سن اور اگر ان کی کوئی کمائی نہیں ہے کچھ بر الماء اللہ تو مجبور کیا جائے گا آقا کو ان کے بیچنے پر بھائی کہ جب تم ان کو نفقا نہیں دیتے تو کیا کر دو ان کو بیچ دو چلی مولانا هذا هو المرام واللہ هو عالم بحقیقہ الکلہ